حضور علیہ السلام رخ کیا فرمایا قدی ہاں میرے پاس اس کی خبر پہنچی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے جواب میں فرمایا حل کا حدیث الغاشیہ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی چیز بات پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قدی ہاں میرے پاس اس کی خبر پہنچی ہے اللہ رب العزت نے وحی اور قرآن کریم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں خبر دے دی تھی وہ جو دن ہوگا وہ جو ڈھانپ لینے والا ہے دن اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا وجوہ خواش یا اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے خاشیہ کا معنی دب جانا جیسے اللہ فرماتے ہیں وخشعت اس دن ہو جائیں گی. کسی سے آواز بھی بلند نہیں ہو سکے گی خشوع کا معنی ہوتا ہے اور یہاں مراد ذلیل ہونا زلیل اور بسا اوقات چہرے سے مراد سارا وجود ہوتا ہے کبھی جسم کا ایک روز کا ذکر کر کے پوری پورا جسم مراد لیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر ہاتھ بول کر سارا وجود مراد ہوتا ہے دایا ہاتھ بول کر سارا جسم مراد ہوتا ہے جیسے ما ایمانوں کو وہ غلام جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو جسم کا ایک عرض بول کر پوری ذات مراد ہے اور چہرہ یہ بھی ایک عز ہے جسم کا ایک حصہ ہے جس پر خوشی یا غم کے اثرات بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر فرمایا چہرے ہوں گے سفید ہوں گے اور ان پر خوشی چھائی ہوئی ہوگی بعض مسکرانے والے چہرے ہوں گے جو ہوئی تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس دن بہت سے چہرے خوشعہ یعنی ذلیل ہوں گے وہ چہرے عاملہ محنت کرنے والے ہوں گے ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے نصب کا معنی تھک جانا جیسے کام کاش کر کے انسان تھک جاتا ہے تو وہ چہرے محنت کرنے والے ہوں گے نا صبا تھکے ہوئے ہوں گے تو ان چہروں کا بدلہ کیا ہوگا ایسے چہرے والوں کو ایسے چہروں والوں کو بھڑکنے والی آگ میں ایسے چہرے ایسے لوگ بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوں گے خامیہ بھکنے والی یا جوش مارنے والی امام ابن کثیر رحیم اللہ نے بیان پر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر کے دوران ایک گرجے کے قریب سے گزرے آپ نے اس گرجے کے پادری کو آواز دے کر باہر بلایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پادری کو دیکھا تو رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پادری کو دیکھ کر مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یہ آیات یاد آ گئی یعنی اس دن بڑی محنت اور ریاضت کرنے والے تھکے لوگ ہوں گے مگر کیا مگر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے چہرے ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا کہ بڑے عابد گزار ہیں ریاضت کرنے والے ہیں مگر یہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں لہذا میں جائیں گے یہ جو ہندو عیسائی پادری بدھ سکھ یہ جو ریاضتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں یہ ساری کی ساری ریاضتیں یہ ساری کی ساری محنت ان کے کام نہیں آئے گی توس لانا سیدھے جہنم میں, جائیں گے. جیسے پہلی صورت میں آپ نے پڑھ لیا کامیاب جی جی نے اپنے واتین کو کفر اور شرک سے پاک نہیں کیا جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ جہنم میں جائیں گے ہاں جنہوں نے اپنے باطن کو کفر شک سے پاک کیا جن،, جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ کامیاب ہے وہ جنت میں جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ اس پادری کو دیکھ کر اس لیے روئے کہ, کہ اس قسم کے عبادت گزار بھی دو تف میں جائیں گے پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جو گرم ہو کر کھولنے لگے دوسری جگہ اللہ رب العجت فرمات کہ कि زخی لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر اس پانی کا ایک گھونٹ तो گے تو وہ پانی کا جو ایک گھونٹ ہوگا وہ آنتوں کو جلا دے گی آنتوں کو جلا دے گی اور کاٹ کر پہنک دے گا اس قدر سخت پانی ہوگا جو جہنم والے گے یہ تو پینے کا حال کھانے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے اور جھاڑ ذریعہ کو عربی میں شب بھی بولتے ہیں میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی تو جہنم کی جو ذریعہ ہوگی بہت کڑوی اور تلخ ہوگی یہ کانٹے دار بوٹی دو زخیوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ٹیک منل جو بھوٹ کی وجہ سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوٹ سے نڈھال ہو رہے تھے اتنے میں کوئی شخص کو جورے لے کر آذر ہوا اور آپ کو پیش کی آپ نے وہ تجیب وہ جورے تناول پیٹ پر پتھر باندھنے کے کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں آپ نے سنا ہوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے پھر میں سے شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدم کے بیٹے کے لیے چند لق میں ہی کافی ہیں جو اس کے پشت کو سیدھا رکھ سکے بہت زیادہ کھانا بھی مناسب نہیں مناسب یہ ہے کہ اتنا ہی کھایا جائے جتنا جسم اور روح کے تعلق کو قائم رکھنے کے ضروری ہے تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے تو کھانا دو مقصد کے لیے کھایا جاتا ہے کھانا دو مقصد کے لیے کھانا، کھایا جاتا ہے پہلا مقصد بھوک سے نجات حاصل اس میں یہ دونوں مقصد پورے نہیں ہوں گے ایک تو بھوک سے بھی نجات حاصل نہیں ہوگی دوسرا جسم موٹا تازہ بھی نہیں ہوگا لا نہ تو وہ جسم کی پرورش کرے گا اور نہ ہی بھوک سے نجات دلائے گا وہاں تو کھانا بھی عذاب ہوگا اِنَّ شَجَرَتَ بات میں آ رہی ہے کیا واحد اگلی کلاس حضرت شریف لائے ہیں جی بھائی سکھے اگلی کلاس ہے آپ کی حضرت شریف لائے ہیں اچھا اچھا چلے مائک فری ہے آپ کے لیے مائک فری حضرت کے لیے حضرت کی کلاس شروع ہونے والی ہے مائک فری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ